مجروح مار ڈالا یار تیری جواب تلبی نے اس چرخ کجر رفتار کا برا ہو ہم نے اس کا کیا بگاڑا تھا و جاہ و جلال کچھ نہیں رکھتے تھے ایک گوشہ و توشا تھا چند مفلس و بے ایک جگہ فراہم ہو کر کچھ ہنس بول لیتے تھے سو بھی نہ تو کوئی دم دیکھ سکا اے فلک اور تو یہاں کچھ نہ تھا ایک مگر دیکھنا یاد رہے یہ شیر خواجہ میر درد کا ہے کل سے مجھ کو محکش بہت یاد آتا ہے سو صاحب اب تمہیں بتاؤ کہ میں تم کو کیا لکھوں وہ صحبتیں اور تقریریں جو یاد کرتے ہو اور تو کچھ بن نہیں آتی مجھ سے خط پر خط لکھواتے ہو آنسو پیاس نہیں بجھتی یہ تحریر تلافی اس تقریر کی نہیں کر سکتی بہرحال کچھ لکھتا ہوں دیکھو کیا لکھتا ہوں بھائی میں تم سے بہت آزردہ ہوں میرن صاحب کی تندرستی کے بیان میں نہ اظہار مسرت نہ مجھ کو تہنیت بلکہ اس طرح سے لکھا ہے کہ گویا ان کا تندرست ہونا تم کو ناگوار ہوا ہے لکھتے ہو کہ میرن صاحب ویسے ہی ہو گئے جیسے آگے تھے اچھلتے کودتے پھرتے ہیں اس کے یہ معنی کہ ہے ہے کیا غضب ہوا کہ یہ کیوں اچھے ہو گئے یہ باتیں تمہاری کو پسند نہیں آتی تم نے میر کا وہ مکتا سنا ہوگا بتغیر الفاظ لکھتا ہوں کیوں نہ میرن کو مختنم جانوں دلی والوں میں ایک بچا ہے یہ میر تقی کا مکتا یوں ہے میر کو کیوں نہ مختنم جانے اگلے لوگوں میں ایک رہا ہے یہ میر کی جگہ میرن اور رہا کی جگہ بچا کیا اچھا تصرف ہے یہاں تک لکھ چکا تھا کہ دو ایک آدمی آ گئے دن بھی تھوڑا رہ گیا میں نے بکس بند کیا باہر تختوں پر آ بیٹھا شام ہوئی چراغ روشن ہوا منشی سید احمد حسین سرحانے کی طرف موڈے پر بیٹھے ہیں میں پلنگ پر لیٹا ہوا ہوں کہ ناگا چشم و چراغے دودمان علم و یقین سید نصیر الدین آیا ایک کوڑا ہاتھ میں اور ایک آدمی ساتھ اس کے سر پر ایک ٹوکرا اس پر گھاس ہری بچھی ہوئی میں نے کہا آ ہا ہا ہا سلطان العلماء مولانا سرفراز حسین دہلوی نے دوبارہ رسد بھیجی ہے بارے معلوم ہوا کہ وہ نہیں ہے یہ کچھ اور ہے فیض خاص نہیں لطف عام ہے یعنی شراب نہیں عام ہے خیر یہ عطیا بھی خلل ہے بلکہ نیم البدل ہے ایک ایک آم کو ایک ایک سربمہر گلاس سمجھا لیکور سے بھرا ہوا مگر واہ کس حکمت سے بھرا ہے کہ پینسٹھ گلاس میں سے ایک قطرہ نہیں گرا ہے میاں کہتا تھا کہ یہ اسی تھے پندرہ بگڑ گئے بلکہ سڑ گئے تاکہ ان کی برائی اوروں میں سرایت نہ کرے ٹوکرے میں سے پھینک دیے میں نے کہا بھائی یہ کیا کم ہے مگر میں تمہاری تکلیف اور تکلف سے خوش نہیں ہوا تمہارے پاس روپیہ کہاں جو تم نے آم خریدے خانہ آباد دولت زیادہ لیکور کے معنی تم نہ سمجھے ہو گے ایک انگریزی شراب ہوتی ہے قوام کی بہت لطیف اور رنگت کی بہت خوب اور توم کی ایسی میٹھی جیسا قند کا قوام پتلا دیکھو اس لغت کے معنی کسی فرہنگ میں نہ پاؤ گے ہاں فرہنگ سروری میں ہوں تو ہوں ارے میاں تم نے کچھ اور بھی سنا کل یوسف مرزا کا خط لکھنؤ سے آیا وہ لکھتا ہے کہ نصیر خان عرف نواب جان والد ان کا دائم الحبس ہو گیا حیران ہوں کہ یہ کیا آفت آئی یوسف مرزا تو جھوٹ کاہے کو لکھے گا خدا کرے اس نے جھوٹ سنا ہو لو بھائی اب تم چاہو بیٹھے رہو چاہو اپنے گھر جاؤ میں تو روٹی کھانے جاتا ہوں اندر باہر سب روزہ دار ہیں یہاں تک کہ بڑا لڑکا باقر علی خان بھی صرف ایک میں اور ایک میرا پیارا بیٹا حسین علی خان یہ ہم روزہ خار ہیں وہی حسین علی خان جس کا روز مرہ ہے کھلونے منگا دو میں بھی بازار جاؤں گا میر سرفراز حسین کو یہ خط سنا دینا غالب میری جان تم کو تو بیکاری میں خط لکھنے کا ایک شغل ہے قلم دوات لے بیٹھے اگر خط پہنچا ہے تو جواب ورنہ شکوہ و شکایت و اتاب و خطاب لکھنے لگے کل حکیم میر اشرف علی آئے تھے سر منوا ڈالا ہے محلقین و رو سکم پر عمل کیا ہے میں نے کہا کہ سر منوایا ہے تو داڑھی رکھو کہنے لگے دامنز کجا آرم کے جامن دارم واللہ ان کی صورت قابل دیکھنے کے ہے کہتے تھے کہ میر احمد علی صاحب آگئے اور بحال و برقرار رہے خدا کا شکر بجال آیا کبھی تو ایسا بھی ہو کہ کسی عزیز کی اچھی خبر سنی جائے میرا سلام کہنا اور مبارک مبارکباد دینا خبردار بھول نہ جائیو غالب میاں نہ کاغذ ہے نہ ہے اگلے لفافوں میں سے ایک بیرنگ لفافہ پڑا ہے کتاب میں سے یہ کاغذ پھاڑ کر تم کو خط لکھتا ہوں اور بیرنگ لفافے میں لپیٹ کر بھیجتا ہوں غمگین نہ ہونا کل شام کو کچھ فتوح کہیں سے پہنچ گئی ہے آج کاغذ اور ٹکٹ منگا لوں گا سیشمبا آٹھ نومبر صبح کا وقت ہے جس کو عوام بڑی فجر کہتے ہیں پرسوں تمہارا خط آیا تھا آج جی چاہا کہ ابھی تم کو خط لکھوں اس واسطے یہ چند سطریں لکھی شہر کا حال میں کیا جانوں کیا ہے پون ٹوٹی کوئی چیز ہے وہ جاری ہو گئی ہے سوائے اناج اور اپلے کے کوئی چیز ایسی نہیں جس پر محصول نہ لگا ہو حاکم میں اکبر کی آمد آمد سن رہے ہیں دیکھیے دلی آئیں یا نہیں آئیں تو دربار کریں یا نہیں دربار کریں تو میں گناہ گار بلایا جاؤں یا نہیں بلایا جاؤں تو خلت پاؤں یا نہیں انسن کا تو نہ کہیں ذکر ہے نہ کسی کو خبر ہے آٹھ نومبر اٹھارہ سو انسٹھ غالب مرزا حاتم علی مہر بھائی جان کل جو جمعہ روز مبارک و سعید تھا گویا میرے حق میں روز عید تھا چار گھڑی دن رہے نامہ فرحت فرجام اور چار گھڑی کے بعد وقت شام سات جلدوں کا پارسل پہنچا واہ کیا خوب بر محل پہنچا آدمی کو موافق اس کی تمنا کے آرزو برانی بہت محال ہے میری آرزو ایسی بر آئی کہ وہ برطرز وہم و خیال ہے یہ بناؤ تو میرے تصور میں بھی نہیں گزرتا تھا میں تو صرف اس قدر خیال کرتا تھا کہ جلدیں بندی ہوئی دو کی لوہیں زریں اور پانچ کی لوہیں سیاہ قلم کی ہوگی واللہ اگر تصور میں بھی گزرتا ہو کہ کتابیں اس رقم کی ہوں گی جب تک جہان ہے تم جہان میں رہو اب میں حیران ہوں کہ آیا شمار اما نے ان بارہ روپیوں میں برکت دی یا کچھ تمہارا روپیہ زیادہ صرف ہوا دو پارسلوں کا محصول دو رجسٹریوں کا معمول تین کتابوں کی لوہیں تلائی یہ ساری بات اس روپے میں کیوں کر بنائی اور کس طرح معلوم کروں کس سے پوچھوں خدا کرے تم تکلف نہ کرو اور اس امر کے اظہار میں توقف نہ کرو خفقانی آدمی کو بغیر حال معلوم ہوئے آرام نہیں آتا جہاں محبتیں وہبی اور روحانی ہوں وہاں تکلف کام نہیں آتا زیادہ اس سے کہ شکر گزار ہوں اور شرمسار ہوں کیا لکھوں چار خاموشی چیزی ہی رو کہ تحسین گزائش بیس نومبر اٹھارہ سو اٹھاون غالب بندہ پرور آپ کا خط کل پہنچا آج جواب لکھتا ہوں داد دینا کتنا شتاب لکھتا ہوں پہلے تم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ برابر کئی خطوں میں تم کو غم و اندوہ کا شکوہ گزار پایا ہے بس اگر کسی بے درد پر دل آیا ہے تو شکایت کی کیا گنجائش ہے بلکہ یہ غم تو نصیب دوستاں درخور افزائش ہے بقول غالب رحمت کسی کو دے کے دل کوئی نوا سنجے فغان کیوں ہو نہ ہو جب دل ہی پہلو میں تو پھر منہ میں زبان کیوں ہوے حسن متلا یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے ہوا تو دوست جس کا دشمن اس کا آسماں کیوں ہو افسوس ہے کہ اس غزل کے اور اشعار یاد نہ آئے اور اگر خدا نخواستہ باشد غم دنیا ہے تو بھائی ہمارے ہم درد ہو ہم اس بوجھ کو مردانہ اٹھا رہے ہیں تم بھی اٹھاؤ اگر مرد ہو بخول غالب مرحوم دلا یہ درد و علم بھی تو مختنم ہے کہ آخر نہ گری سہری ہے نہ آہ نیم شبی ہے سحر ہوگی خبر ہوگی اس زمین میں وہ شعر یعنی تمہارے واسطے دل سے مکہ کوئی نہیں بہتر جو آنکھوں میں تمہیں رکھوں تو ڈرتا ہوں نظر ہوگی کتنا خوب ہے اردو کا کیا اچھا اسلوب ہے قصیدے کا مشتاق ہوں خدا کرے جلد چھاپا جاوے تو ہمارے دیکھنے میں بھی آئے کیا کہیے بھلا کہیے یہ زمین ایک بار یہاں طرح ہوئی تھی مگر بہر اور ہی تھی کہوں جو حال تو کہتے ہو مدعا کہیے تم ہی کہو کہ جو تم یوں کہو تو کیا کہیے رہے نہ جان تو قاتل کو خوں بہا دیجیے کٹے زبان تو خنجر کو مرحبا کہیے سفینہ جب کے کنارے پہ آ لگا غالب خدا سے کیا ستم و جور نا خدا کہیے اور وہ جو فعلاطن فعلاۃن فعلاطن فعلن یہ بہر ہے اس میں ایک میرا خطہ ہے کہ وہ میں نے کلکتے میں کہا تھا تقریب یہ کہ مولوی کرم حسین صاحب ایک میرے دوست تھے انہوں نے ایک مجلس میں چکنی ڈلی بہت پاکیزہ اور بے ریشہ اپنے کف دست پر رکھ کر مجھ سے کہا کہ اس کی کچھ تشبیہات نظم کیجئے میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے نو دس شعر کا قتا لکھ کر ان کو دیا اور سلے میں وہ ڈلی ان سے لی اب سوچ رہا ہوں جو شعر یاد آتے جاتے ہیں لکھتا جاتا ہوں اے جو صاحب کے کف دست پہ یہ چکنی ڈلی زیب دیتا ہے اسے جس قدر اچھا کہیے خامہ انگشت بدنداں کے اسے کیا لکھیے ناطقا سرب گریباں کے اسے کیا کہیے اختر سوخت قیس سے نسبت دیجیے خال مشکین رخ دلکش للا کہیے الاسود دیوار حرم کیجیے فرض نافہ آہو بیابان ختن کا کہیے سو مئے میں اسے ٹہرائیے گر مہر نماز میں قدے میں اسے خشتے خم صحبا کہیے غرض کے بیس بائیس پھپتیاں ہیں اشعار سب کب یاد آتے ہیں اخیر کی بات یہ ہے اپنے حضرت کے کف دست کو دل کیجیے فرض اور اس چکنی سوپاری کو سویدا کہیے لو حضرت آپ کے خط کے جواب نے انجام پایا نومبر اٹھارہ سو اٹھاون غالب بندہ پرور خدا کا شکر بجا لاتا ہوں کہ آپ کو اپنی طرف متوجہ پاتا ہوں مرزا تختہ کا خط جو آپ نے نقل کر کر بھیج دیا ہے میں نے منشی شیو نارائن کا بھیجا ہوا اصل خط دیکھ لیا ہے اگر تم مناسب جانو تو ایک بات میری مانو رقعت عالم گیری یا انشاء خلیفہ اپنے سامنے رکھ لیا کرو جو عبارت اس میں سے پسند آیا کرے وہ خط میں لکھ دیا کرو خط مفت میں تمام ہو جایا کرے گا اور تمہارے خط کے آنے کا نام ہو جایا کرے گا صاحب ہوش میں آؤ اور مجھ کو بتاؤ کہ یہاں جو پارسیوں کی دکانوں میں فرینچ اور شامپین کے درجن دھرے ہوئے ہیں یا ساہوکاروں کے اور جوہریوں کے گھر روپے اور جواہر سے بھرے ہوئے ہیں میں کہاں وہ شراب پینے جاؤں گا اور وہ مال کیوں کر اٹھاؤں گا بس اب زیادہ باتیں نہ بنائیے اور وہ قصیدے مجھ کو بھجوائیے میں نے کتابیں جا بجا بس ابیل پارسل ارسال کی ہیں اگرچہ پہنچنے کی خبر پائی ہے مگر نوید قبول ابھی کہیں سے نہیں آئی ہے رات دن گردش میں ہے سات آسماں رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا دیکھنا بھائی اس غزل کا مطلب کیا ہے جور سے باز آئیں پر باز آئیں کیا کہتے ہیں ہم تجھ کو منہ دکھلائیں کیا موج خون سر سے گزر ہی کیوں نہ جائے آستانے یار سے اٹھ جائیں کیا لاگ ہو تو اس کو ہم سمجھیں لگاؤ جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ کھائیں کیا پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا غزل نا تمام ہے بس کے ہرک ان کے اشارے میں نشاں اور کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گماں اور ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور دوشمبے کا دن بیس دسمبر کی صبح کا وقت ہے انگیٹھی رکھی ہوئی ہے آگ تاپ رہا ہوں اور خط لکھ رہا ہوں یہ اشعار یاد آ گئے تم کو لکھ بھیجے وسلام بیس دسمبر اٹھارہ سو اٹھاون غالب منشی نبی بخش حقیر بھائی صاحب یہ شعر کس کا ہے بڑھ گئی تعظیم میری امتنائے دخل سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں مجھ کو اس کے دربان دیکھ کر ہاں اور کس کا ہوگا یا میرا یا میرے بھائی کا واللہ کیا شعر ہے یہ ایک روش خاص ہے ہر کوئی اس کو نہیں جانتا آپ میرے عزم کو بالکل ویسا ہی بلجزم تصور کیجئے گا بادشاہ اچھے ہو گئے غسل صحت کرنے کی دیر ہے غسل صحت کا دربار ہوا اور میں نے مبارک باد کا قصیدہ یا خطاب پڑھا اور رخصت لی اور ڈاک گاڑی میں بیٹھا اور کول پہنچا اور وہاں آٹھ پہر رہا اور آگے کو روانہ ہوا حضرت بہت دن سے منشی ہرگوپال صاحب کا خط نہیں آیا خدا جانے سکندر آباد میں ہیں یا کہیں اور تشریف لے گئے ہیں تماشا یہ ہے کہ بابو جانی بانکے صاحب کا خط بھی بہت دن سے نہیں آیا کچھ ان کا حال معلوم نہیں آپ کو ان دونوں صاحبوں کا حال جو کچھ معلوم ہو مجھ کو لکھیے برخوردار خردار نور چشم منشی شیو نرائن کو معلوم ہو کہ میں کیا جانتا تھا کہ تم کون ہو جب یہ جانا کہ تم ناظر بنسی دھر کے پوتے ہو تو معلوم ہوا کہ میرے فرزند دل بند ہو اب تم کو مشفق و مکرم لکھوں تو گناہگار تم کو ہمارے خاندان اور اپنے خاندان کی آمیزش کا حال کیا معلوم ہے مجھ سے سنو تمہارے دادا کے والد عہد خان و حمدانی میں میرے نانا صاحب مرحوم خاجہ غلام حسین خان کے رفیق تھے جب میرے نانا نے نوکری ترک کی اور گھر بیٹھے تو تمہارے پر دادا نے بھی کمر کھولی اور پھر کہیں نوکری نہ کی یہ باتیں میرے ہوش سے پہلے کی ہیں مگر جب میں جوان ہوا تو میں نے یہ دیکھا کہ منشی بنسی دھر خان صاحب کے ساتھ ہیں اور انہوں نے جو کٹھیم گاؤں میں اپنی جاگیر کا سرکار میں دعویٰ کیا ہے تو بنسی دھر اس عمر کے منصرم ہیں اور وکالت اور مختاری کرتے ہیں میں اور وہ ہم عمر تھے شاید منشی بنسی دھر مجھ سے ایک دو برس بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں انیس بیس برس کی میری عمر اور ایسی ہی عمر ان کی باہم شطرنج اور اختلاط اور محبت آدھی آدھی رات گزر جاتی تھی چونکہ گھر ان کا بہت دور نہ تھا اس واسطے جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے بس ہمارے اور ان کے مکان میں مچھیا رنڈی کا گھر اور ہمارے دو کٹرے درمیان تھے ہماری بڑی حویلی وہ ہے کہ جو اب لکھمی چند سیٹھ نے مول لی ہے اسی کے دروازے کی سنگین بارہ دری پر میری نشست تھی اور پاس اس کے ایک کھٹیا والی حویلی اور سلیم شاہ کے تکیے کے پاس دوسری حویلی اور کالے محل سے لگی ہوئی ایک اور حویلی اور اس سے آگے بڑھ کر ایک کٹرا کہ وہ گڈریوں والا مشہور تھا اور ایک کٹرا کہ وہ کشمیرن والا کہلاتا تھا اس کٹرے کے ایک کوٹھے پر میں پتنگ اڑاتا تھا اور راجہ بلوان سنگھ سے پتنگ لڑا کرتے تھے واصل خان نامی ایک سپاہی تمہارے دادا کا پیش دست رہتا تھا اور وہ کٹروں کا کرایہ اگا کر ان کے پاس جمع کرواتا تھا بھائی تم سنو تو صحیح تمہارا دادا بہت کچھ پیدا کر گیا ہے علاقے مول لیے تھے اور ذمہ اپنا کر لیا تھا دس بارہ ہزار روپئے کی سرکار کی مال گزاری کرتا تھا آیا وہ سب کارخانے تمہارے ہاتھ آئے یا نہیں اس کا حال ازرو تفصیل جلد مجھ کو لکھو انیس اکتوبر اٹھارہ سو اٹھاون وقت ورود خط اسد اللہ کوئی ہے ذرا یوسف مرزا کو بلائیو لو صاحب وہ آئے میاں میں نے کل خط تم کو بھیجا ہے مگر تمہارے ایک سوال کا جواب رہ گیا ہے اب سن لو تفضل حسین خان اپنے مامو موید الدین خان پاس میرٹ ہے شاید دلی آیا ہو مگر میرے پاس نہیں آیا والد ان کے غلام علی خان اکبر آباد میں ہیں مکتب داری کرتے ہیں لڑکے پڑھاتے ہیں روٹی کھاتے ہیں تم لکھتے ہو کہ پچاس محل واجد علی شاہ کے کلکتے گئے تمہارے مامو محمد قلی خان کے خط میں لکھتے ہیں کہ شاہ اودھ بنارس آ گئے اس خبر کو اس خبر کے ساتھ منافعات نہیں ہے ادھر سے آپ بنارس کو چلے ہوں ادھر سے بیگمات کو وہاں بلایا ہو مگر میری جان ہم کو کیا اولم پسے مارگ ما چھ دریا چھ سراب ایک لطیفہ پرسوں کا سنو حافظ ممو بے گناہ ثابت ہو چکے رہائی پا چکے حاکم کے سامنے حاضر ہوا کرتے ہیں املاک اپنی مانگتے ہیں قبض و تصرف ان کا ثابت ہو چکا ہے صرف حکم کی دیر پرسوں وہ حاضر ہیں مثل پیش ہوئی حاکم نے پوچھا حافظ محمد بخش کون ارض کیا کہ میں پھر پوچھا کہ حافظ ممو کون ارض کیا کہ میں اصل نام میرا محمد بخش ہے ممو ممو مشہور ہوں فرمایا یہ کچھ بات نہیں حافظ محمد بخش بھی تم حافظ مموں بھی تم سارا جہان بھی تم جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی تم ہم مکان کس کو دیں مثل داخلے دفتر ہوئی میاں مموں اپنے گھر چلے آئے ہاں صاحب خاجہ بخش درزی کل سے پہر کو میرے پاس آیا میں نے جانا ایک ہاتھی کوٹھے پر چڑھایا کہتا تھا کہ آغا صاحب کو میری بندگی لکھ بھیجنا جون جولائی اٹھارہ سو انسٹھ غالب میری جان خدا تیرا نگہ بان میں نے گڑ پھنک کو دام میں پھنسایا پھر قفص میں بند کر کے یہ رقا لکھوایا مسنوی کبھی اصلاح نہ پائے گی جب تک یہ سب نہ آئے گی لاکھ باتیں بناؤ مجھ کو غیرت دلواؤ غزل جب تک پوری نہ ہو قصیدہ جب تک تمام نہ ہو مسنوی جب تک سب نہ لکھی ہو کیوں کر اصلاح دی جائے اے لو کئی دن ہوئے کہ حمید خاں گرفتار آیا ہے پاؤں میں بیڑیاں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں حوالات میں ہیں دیکھیے حکم اخیر کیا ہو صرف نوند رائے کی مختارکاری پر قناعت کی گئی جو کچھ ہونا ہے وہ ہو رہے گا ہر شخص کی سرنوشت کے موافق حکم ہو رہے ہیں نہ کوئی قانون ہے نہ قاعدہ ہے نہ نظیر کام آئے نہ تقریر پیش جائے ارتضا خان ابن مرتضیٰ خان کی پوری دو سو روپے کی پنسن کی منظوری کی رپورٹ گئی اور ان کی دو بہنیں سو سو روپے مہینہ پانے والیوں کو حکم ہوا کہ چونکہ تمہارے بھائی مجرم تھے تمہارا پنسن ضبط بطریق ترہم دس دس روپے مہینہ تم کو ملے گا ترہم یہ ہے تو تغافل کا کیا قہر ہوگا میں خود موجود ہوں اور حکام صدر کا روشناس پشم نہیں اکھھیڑ سکتا ترپن برس کا پنسن تقرر اس کا بتجویز لارڈ لیک او منظوری گورنمنٹ گورمنٹ اور پھر نہ ملا ہے نہ ملے گا خیر ایک احتمال ہے ملنے کا جانتے ہو کہ علی کا بندہ ہوں اس کی قسم کبھی جھوٹ نہیں کھاتا اس وقت کلو کے پاس ایک روپیہ ساتھ آنے باقی ہیں بعد اس کے نہ کہیں سے قرض کی امید ہے نہ کوئی جنس رہن بہ کے قابل اگر رامپور سے کچھ آیا تو خیر ورنہ ان للہ و انّل راج اُم بعض لوگ یہ بھی گمان کرتے ہیں کہ اس مہینے میں پنسن کی تقسیم کا حکم آ جائے گا دیکھیے آتا ہے یا نہیں اگر آتا ہے تو میں مقبولوں میں ہوں یا مردودوں میں پندرہ جولائی اٹھارہ سو انسٹھ غالب تفض حسین خان کیوں صاحب یہ چچا بھتیجا ہونا اور شاگردی و استادی سب پر پانی پھر گیا اگر کوئی ہزار پانسو کی چیز ہوتی اور میں تم سے مانگتا تو خدا جانے تم کیا غضب ڈھاتے میرا کلام خرید آٹھ دس روپے کی سو وہ بھی میں یہ نہیں کہتا کہ مجھ کو دے ڈالو تم کو مبارک رہے مجھ کو مستار دو میں اس کو دیکھ لوں جو میرے پاس نہیں ہے اس کی نقل کر لوں پھر تم کو واپس بھیج دوں اس طرح کی طلب پر نہ دینا دلیل اس کی ہے کہ مجھ کو جھوٹا جانتے ہو میرا اعتبار نہیں یا یہ کہ مجھ کو آزار دینا اور ستانا بدل منظور ہے وہ کتاب ابھی میرے آدمی کو دے دو باللہ ولہ میں اس میں سے جو میرے پاس نہیں ہے نقل کر کے تم کو بھیج دوں گا اگر تم کو واپس نہ دوں تو مجھ پر لانت اور اگر تم میری قسم نہ مانو اور کتاب حامل رقع کو نہ دو تو تم کو آفرین غالب